اور کس بات لوگوں کو آمان لانی سے روکا جب ان کے پاس ہدایت آئی مگر اسی نی کے بولے کیا اللہ نی آدمی اللہ کا بھیجا ہوا اور کس بات نے لوگوں کو آمان لانی سے روکا جب ان کے پاس ہدایت آئی مگر اسی نی کے بولے کیا اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا